فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اشاق تک اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر و عبادت کرنا اگر کوئی انسان ذکر و عبادت نہ کر سکے تو پھر بھی اشاق تک جاگے اس وقت کوشش کرے کہ سوئے نہیں فجر کے بعد یسین شریف کی تلاوت کرنا اشاق کی 4 رقط نفل پڑھنا مسجد سی نکلتے وقت مسنون دعا پڑھنا اور پہلے بائیں پاؤں پیر دائیں پاؤں باہر نکالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شہد ملا ہوا پانی پیا کرتے تھے نبی زتمر بھی استعمال فرماتے تھے اس شاق کے بعد مشاغل میں مصروف ہو جانا. جس نے اس وقت میں حلال روزگار و مشاغل دنیاوی میں مصروف ہونا ہو نیت کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر رہا ہوں اور حلال تو یہ اس کے لیے کما رہا ہوں کیونکہ یہ دین کا ایک فریضہ ہے اور اپنے اہل و عیال کا نفع کبھی بندے پر واجب ہے خود کام کر کے کمانا سنت ہے تو یہ نیت کرنی چاہیے ہر وقت ذکر میں مشغول رہنا اور دل میں اللہ کی یاد کو جمائے رکھنا